أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصات الحجر فانفجرت منه سنتا عشرة عينا قد علم كل ناس مشربهم من رزق اللہ, ولا الارض اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر ہونے والے نو انعام کا ذکر فرمایا حضرت سیدما مصلا نبینا و اشراۃ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اس دعا میں اپنی قوم کے لیے پانی طلب فرمایا اگر وہ پانی نہ ملتا انہیں تو وہ پھر تلواریں نکال لیتے ڈنڈے سوٹے اٹھا لیتے پھر لڑائی شروع ہو جاتی ایسے تو لوگ تھے وہ حضرت السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا پانی عطا فرما اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو فرمایا آپ کے پاس جو عصہ ہے اسے پتھر پر مارو آپ نے جیسے پتھر پر مارا تو اس میں سے بارہ چشمے پانی کے بحر نکلے بارہ چشمے پانی کے بحر نکلے پانی جب جاری ہوا تو ہر قبیلہ چونکہ بارہ قبیلے تھے بارہ خاندان تھے بڑے بڑے جن کی تعداد لاکھوں میں تھی تو انہوں نے پھر اپنی اپنی جگہ خاص کر لی کس چشمے سے پانی لینا ہے انہوں نے تو وہیں سے انہوں نے پانی لینا شروع کر دیا اللہ تبارک و نے اس انعام کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا واحذ تصخواہ موسا علی میں میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے ہماری بارگاہ میں پانی طلب کیا تو فقلنا ہم نے کہا ادرب اصواقل حجر کہ آپ اپنا عصا پتھر پر مارو اپنا عصا حجر پتھر کو کہتے ہیں اپنا عصا پتھر پر مارو فن فجرت حسنتا عشرت آئینہ وہ اصال لگتے ہی فن فجرت فوراً 12 چشمیں اس میں سے اُبل پڑے بارہ چشمیں جاری ہو گئے قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَا سِمْ مَشْرَبَهُمْ فرمایا کہ تحقیق ان میں سے ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ پہچان لی جہاں سے انہیں پانی لینا تھا وہ جگہ خاص کر لی وہی سے وہ پانی لیتے رہے اللہ تعالیٰ نے ارشان فرمایا کہ ہم نے کہا کلو و من رزق اللہ میں تم کھاؤ پیو اللہ کا رزق ولاسو فلارت مف صدین تو جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے نا کھانے پینے کے لیے بغیر ڈول رسی لٹکائے کنویں میں زور لگائے پانی دے رہا ہے بغیر تالاب پر جائے تمہیں پانی دے رہا ہے دریاؤں اور سمندروں کی طرف سفر کیے بغیر تمہیں مالک پانی دے رہا ہے تو میں حیا کرتے ہوئے اس کی زمین میں فساد بھی نہ پھیلاؤ پھلاؤ اس کی زمین میں فساد بھی نہ پھیلاؤ یہ حضرت سعید علیہ السلام کا عظیم موجود ہے کہ ایک پتھر جو ہے نکلتا ہے پانی پتھروں سے چٹان اتنا پانی تو نہیں نکلتا کہ وہ بہتا ہی رہے لوگ جو ہیں وہ چشم و خاندانوں کے خاندان اس میں سے لاکھوں لوگ پانی پیتے رہے چھ لاکھ سے زائد بندے تو تھے ان کے پاس اتنے لوگ اس میں سے پانی لیتے تھے اور ہر ایک کو پانی کافی اور وافی ہوتا تھا تو یہ بھی بڑا عظیم معوضہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے کریم کل علیہ اسلام کو جو معزہ تھا فرمایا ہے آکر السلام کے سیاہ آباد گزار ہوئے حضور پانی کی قلت ہو گئی ہے کریمہ کل سامنے میں کہ اپنے جو تمہارے مسکیزیں ہیں ان میں دیکھو کو پانی ہو تو وہ پانی سارا جمع کر کے نا اپنے مسکیزوں سے تھوڑا سا پانی لائے آکلے سب شام نے اپنا ہاتھ میں اس طرح انگلیاں اس میں دخل کر دیں ہاتھ ابار اس میں رکھا نہ تو اس میں سے پانی بہہ نکلا صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا آکلے شام کی انگلیوں کے, انگلیوں کے مابین سے نا یہاں سے پانی بہہ رہا تھا اور اتنا پانی بہا کہ چودہ پندرہ سو شابہ تھے وہ سب نے پانی لے لیا خود بھی پی لیا جانوروں کو پلا لیا اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے سب نے پتھروں سے پانی نکلتا ہے تو انگلیوں سے پانی نہیں نکلتا کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچ تو ہائے سے پانی جاری ہوا اور کریمہ کا علیہسام کے سیاب لے مردوان نے پانی لیا اور پانی پیا بھی جی یہ علماء میں یہ بحث چلی کہ پانی کون سا افضل ہے زمزم کا یا ہوز ہے کوسر کا ہاں جی حوضۂ کوثر کا پانی بھی جنت میں ہے وہ جنت میں جا کے ملے گا تو یہ پانی جو ہے اس پانی کو بھی شرف حاصل ہے کہ امام الانبیاء علیہ صاحب السلام کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ صاحب السلام کی ایڈی چوم کے آیا ہے ان کی ایڈی کی برکت سے باہر نکلا ہے پانی تو یہ پانی افضل یہ وہ والا افضل ہے امام علیہ سنت امام احمد زخر اللہ فرماتے ہیں وہ پانی بھی فضیلت والے ہیں لیکن ان دونوں سے افضل پانی وہ ہے جو حضور کی انگلیوں سے نکلا ہے جی ہاں وہ پانی سب سے افضل ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جی دیکھیں یہ جو قوم گھٹیا ہوتی ہے نا انہیں اپنے مقصد کی طرف نظر نہیں رہتی مقصد کی طرف نہیں دیکھتے کہ دیکھ دیکھ ہم آئے کیوں ہیں دنیا میں ہم نے کرنا کیا ہے حضرت مسئلہ سات السلام کی قوم جو ہے یہ بھی وہاں پہنچی جب ایک مقام پر پہلے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں کو کھانا وہ ملے جو منو سلبا کی صورت میں بغیر زور لگائے ملے جب وہ ملا روز بھون بھون کے کھا رہے ہیں پرندے اور مزے اڑا رہے ہیں یہ بھونے بنائے ان کے پاس آ رہے ہیں کھا رہے ہیں انہیں تو پھر ہی ایک دن کہنے لگے حضرت السلام کو مزہ نہیں آ رہا ہاں جی مزہ نہیں آ رہا ایک ہی طرح کی چیز کھا کھا کے ہم تو بھی آ گئے ہیں کوئی چٹخارے دار ہونا چاہیے کوئی مزہ ہونا چاہیے کوئی ٹیسٹ بدلنا چاہیے ہوں کوئی ذائقے میں تبدیلی آنی چاہیے اب ایک تو بات یہ تھی کہ وہ بن کے مجاہد جا رہے تھے جہاد کے لیے جا رہے تھے اور مجاہد ایسے جہاد وہ اور جو چسکولے ہوتے ہیں وہ حرام خور ہو جاتے وہ پھر جہاد نہیں کرتے چاہے جتنے مرضی ان کو پھول لگے ہوں جہاد نہیں کر سکتے وہ پوری دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی فوجیں ہیں یا نہیں کہیں پہ کوئی جہاد کر رہے ہیں نہیں کر رہے سارے چسکولے بتائیں بھائی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج تھی نا پہلے سعودیہ میں تو سعودی اب تو خیر امریکہ کی فوج ہے وہاں انہیں سیکورٹی کی زیادہ ضرورت تھی مسلمانوں سے انہوں نے کہا مسلمان ہو سکتے کسی مسلمان کو ریاد دے جائے یہ کافر ہیں یہ رعایت نہیں دیں گے تو کہتے ہیں یہ فوجی وہاں پہ تھے تو سعودیوں نے بڑے جیسے خود چر کے ککڑ کھاتے ہیں انہوں نے ان کو بھی کھلایا جناب آپ چنگی طرح رجا کے تو کہتے ہیں یہ زیا جب گیا تو اس نے دیکھ کے یہ بڑا حیران ہوا اس نے کہا یہ کھلا کھلا کے تو ان کو آپ آوازار کر دیں گے لڑنے سے بھی یہ تو کسی کام کے نہیں رہیں گے اس نے پھر انہیں منع کیا اس نے کہا انہیں سادی روٹی اور پانی دو بس اگر تمہیں اس انہیں لڑانا ہے تو کریما کلام کے سیاب کرام لمردوان کے کی غذائیں کہتی تھی انتہائی سادہ غذا کھاتے تھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ سمر ایک بندہ گیا مدینے سے مدائن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے پوچھا کہ عمر کا کیا حال ہے اس نے کہا عمر کی تو طبیعت ہی بدل گئی ہے وہ کیسے اس نے کہا میں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا کہ حضرت عمر جو ہے نا دو انڈے اکٹھے کھا رہے تھے دو انڈے اکٹھے کھا رہے تھے ابلے ہوئے اور دو بستر پر بیٹھے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ گورنر تھے مدائن کے مدائن سے چل کے مدینے آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لگے خیر تو ہے کیسی طبیعت ہے آپ کی جلال میں لگ رہے ہیں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ گزار ہوئے میں جلال میں نہیں لگ رہا آپ صحیح سے بتاؤ تیری طبیعت میں کب سے تبدیلی آئی ہے کیا ہوا ہے کہا کہ دو دو انڈے اکٹھے کھا جاتے ہو دو دو بستر استعمال کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ مجھے اس دن سخت بخار تھا اور سردی بھی لگ رہی تھی سردی کی وجہ سے میں نے دو بستر لپیٹے ہوئے تھے اور مجھے حکیم طبیب نے کہا تھا کہ دو انڈے ابلے ہوئے کھائیں تو میں نے تو اس لیے کھائے تھے بطور علاج کھائے تھے بطور چسکا تھوڑی کھائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کھانا پیش کیا کھانا آپ نے کھا لیا اس کے بعد ایک اور کھانا یہ جی میٹھا وغیرہ بعد میں آ جاتا ہے حضرت عمر تعمیر بعد ہے تعمیر کھانے کے بعد پھر کھانا ہوتا ہے یہ کیا طریقہ تمہارا بتائیں بھائی آج کیا ہوتا ہے نو نو کھانے سامنے پڑے ہوتے ہیں آرام خور پیٹ نکال کے بیٹھے پھوکرے ہوتے ہیں اور کسی کو پرواہ تک نہیں ہوتی کہ ہم نے جناب یہ کیا کر دیا ہم نے جب ایسے کھائیں گے भी وہ بھی ایسے کھاتے تھے اعتراض کرتے تھے رب کے نبی پر رب کے نبیوں پر آج بھی ایسے کئی سارے بابلے ہیں وہ جناب سیدھے مولوی کی ٹانگوں کو پڑھتے چل <سؤال> دفعہ دور کالا منہ حرم خور ایسے بد دماغ ہوتے خدا تبارک و رہا ہدایت دے بس اب وہ بھی نیچ قوم ایسی گٹیت تھی وہ زلی ضلعت ایسی چھائی بچی رب اللہ کو قرآن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا جی نے قرآن باغ میں فرمایا کہ وہ کیا چاہیے چاہی جی بس یہ کب تک ہم کھاتے رہیں گے کھانا ایک, ایک تو جا رہے جہاد کرنے کے لیے اور ایسی جگہ پہ موجود ہیں اچھا بتائیں حضرت موسر صاحب نے پتا کیا فرمایا انہیں یہ آئے مبارکہ پہلے دیکھے وہی تم یا موسال واحد میں کہ جب تم نے کہا جب تم نے کہا ہے موسا ہم تو ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر ہم سے صبر نہیں ہوتا روز یہی کھاتے رہیں ترنجبین کھاتے رہیں اور روز جو ہے وہ گوشت کھاتے رہے یہ تو ہمیں نفر نہیں دیتا ہمارے بارے کا سودا نہیں ہے الْأَرْضُ ربکا بَقْلِهَا خلنا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کریں ہمارے لیے <تصفح> وہ چیزیں نکالے جو زمین نکالتی ہے جو زمین سے نکلتی ہیں وہ چیزیں نکالے ہمارے لیے, <تصفح> لیے <تصفح> انہوں نے کس چیز کا مطالبہ کیا ساگ ساگ ہو ٹیسٹ ہے ساگ ہو <تصفح> हैं? हैं? اور دال مسور کی کون سی دال مسور کی دال اور لہسن پیاز ہو یہ والی چیزیں نکالے ہمارے لیے اللہ تبارک آپ کا رب کا رب ہمارے لیے یہ چیزیں نکالے تو ہم وہی کھائیں گے اب بتائیں وہاں ٹھہر کر مصروفیت کیا مانگ رہے ہیں جا رہے ہیں جی کرنے کے لیے مصروفیت کیا مانگ رہے ہیں مصروفیت یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دال ہوں ساگ ہو سبزی ہو ہے لہسن پیاز ہو تھوم ہو تو یہ چیزیں ہوں تو ہم کھائیں مجاہد بندہ جب کھیتی باڑی میں پڑے گا جہاز کیا کرے گا بتایا نا بھائی آج مولوں کو بھی کہتے ہیں موریہ صاحب کوئی کام بھی کرو آپ بڑے ہر ہرام موسم میں پڑے رہتے ہو وہ کام کرو گے تو اپنی کھاؤ گے نا کہتے نہیں کہتے اور اپنا کھانا چاہیے بولی تو پھر دین بیچ کے کھا گئے بھائی میں نے کہا تم نے کیا بیچ کے کھایا ہے ہاں ہم سے تو مطالبہ ہے کہ ہم کو لیں علماء جو آپ کی خدمت کر رہے ہیں آپ نے کیا دیا انہیں دیتے ہیں کچن کو باتیں کروا لیں ان سے ہر بندہ رستوں بنا ہوا ہے ہر بندہ آئن بنا ہوا ہے یہ ایسے نہیں ایسے کر دیں ایسے نہیں ویسے کر دیں کیوں بھائی تجھے کس نے خارج لگائی ہے یا نہیں ایسا جس کو بھی دیکھو مول صاحب مدرسے پہ نہ چلائیں صدقات پہ نہ چلائیں تو کس پہ چلائیں اپنا برانڈ کھولے جی فلانے مولو نے تو کھولا ہے فلانا نے بھی تو کھولا ہے جی بد دماغ ہو آپ دیکھو رسول علیہ شام کے زمانہ مبارکب میں مدرسہ چلتا تھا صفحہ کا وہ کس چیز پہ چلتا تھا مدینے کے انصار انسار سے آب مردوان اپنے صدقات لا کے مسئلہ میں کیا کرتے تھے آکل شام کے مدرسے کے بچوں کو جو تھے اب ہمیں گوشت نہیں چاہیے ترنجبین نہیں چاہیے منو سلوا نہیں چاہیے اب ہمیں یہ چاہیے ان کی طبیعت میں ایک یہ بات بھی تھی چلو چسکے کے نام پہ ہم یہ کہیں گے ہمیں تو یہ چاہیے چلو کھیتی باڑی کی اجازت مل جائے گی جہاں پہ نہیں جائیں گے ادھر ہی رہ جائیں گے اب یہ چاہتے ہیں کہ مولوی بیچارے جو دین کا کام کر رہے ہیں نا ان کو بات تو بڑی اچھی ہے مولوی صاحب کھولیں اپنا یہ کر لیں وہ کر لیں نارا تو بڑا اچھا ہے اب کئی مولوی بیچارے بھی جاتے ہیں جو پاگل ہوتے ہیں امک ہوتے ہیں انہیں ان کی چالوں کی سمجھ نہیں ہوتی وہ حقیقت میں ان کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں ایک بندہ جو بیٹھا کام کر رہا ہے دین کا ایک مولوی شروع دنوں کی بات ہے ایک مولوی میرے پیچھے نہیں چڑھ گیا اس نے کہیں سے سیکھا ہوا تھا لفظ کسب بھی نہیں کہنا آتا تھا بےچارے کو کسب پڑتا تھا میں اس وقت والے رب تو نہیں چھوڑے گا رب نے تو روٹی دے ہی ہے نا باقی سب کو مل جاتی ہے صرف مونی کو روٹی نہیں ملے گی میں نے کہا پولیس والا جو ہے اسے بھی کبھی کہا بھی کام بھی سیکھے آپ تو صرف لوگوں کو جوتے مارنے سیکھے کبھی آپ نے وکیل کو بھی کہا ہے آپ صرف لڑنے آپ صرف دلائل دیتے رہتے ہیں آپ ہنر بھی سیکھیں عدالتیں اگر بند ہو گئی گر گئیں جج سارے مر گئے تو آپ کہاں جائیں گے روٹی کہاں سے کھائیں گے پھر فوجی کو بھی کہا ہے یار کو ہنر سیکھے مولوی کے پیچھے کیوں بڑے نام رو دیے مولوی کو ہی کیوں کہتے ہیں اصل مقصد ان کے ذلیلوں کا نعرہ یہ ہے کہ مولوی جناب خوددار ہو جائے مولوی روٹی کمائے روٹی کھائے پیے حقیقت میں یہ لوگ زلیل دین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بات نہیں جیسے, جیسے ان ذلیلوں نے کہا وہ وہ تو انہی کی نسل ہے نا انہوں نے بھی یہی کہا موسی علیہ السلام سے چلو جہاد سے بچ جائیں گے یہاں کھیتی باڑی شروع کر دیں گے اپنے جناب ہر چیز اگائیں گے دالیں والیں ساتھ اور اپنے ہل چلائیں گے دان تو بیلوں کے پیچھے لگے رہیں گے رات دن ہمیں جہاد کے لیے جانے کی نوبت نہیں آئے گی تو رب تبارک وتعالیٰ نے وہی فرمایا اور آج ہمیں یہی وہی وہی مشن یہ پورا کروا رہے ہیں ہم سے مولوی صاحب اپ اپنا برانڈ کھولیں کوئی کاروبار کریں ا بڑے لوگ مشور دیتے ہے میں لگا یہ سر میں ہی کہتے ہو کسی اور کو کیوں نہیں کہتے وہ ایک بندہ تھا نا اس نے منطق پڑھی دی جہاں میں بیٹھے لوگوں سے پوچھیں منطق پڑھی ہے اپ نے وہ کہیں جی میں نے تو نہیں پڑھی وہ کہتا جی آدھی زندگی اپ کی برباد ہو گی منطق کے بغیر ایک دن ملاح جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے کشتی میں جا رہا ہے وہی مولوی جس نے منطق پڑی تھی ملاح کو کہنے لگا جی مولوی صاحب منطق اتی ہے اس نے کہا جی نہیں زندگی برباد تھوڑی دیر گزری کشتی جو ہے وہ بر میں آ گئی کشتی گھومنے لگی تو اس نے نے کہا مولوی سے مولوی صاحب تیرنا آتا ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا آپ کی تو ساری برباد ہو گئی آپ کی تو ساری گئی ہم ان کو یہی کہتے ہیں ہمیں کہتے ہیں آپ کو ہنر آتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں آپ کی تو آدھی زندگی برباد ہو گئی ہم کہتے ہیں آپ کو آخرت کے راستے کا پتہ ہے کہتے نہیں میں نے کہا میری تیری تو کچھ ساری برباد ہو گئی جب پولیس والے کو کوئی نہ کہے انہیں پتہ ہے بھی پولیس والا کام کر رہا ہے فوجی کو, کو کوئی نہ کہے انہیں پتہ ہے بھی فوجی سرحد پہ کھڑا ہوا پہرہ دے رہا ہے وہ اگر وہ کمانے چلا جائے گا تو پھر کہاں سے پہرے تو نہیں ہو سکتا پھر ہے یا نہیں اگر پولیس والا کمانے چلا گیا ہنر سیکھنے چلا گیا پھر تو کام نہیں ہو سکتا میں بتا رہا تھا آپ کو ایک مولوی مجھے میرے پیچھے چڑھ گیا کہ جی آپ کو کام سیکھے کام سیکھے میں بھی اس کی باتوں میں آ گیا ابھی عمر نہیں تھی میری نہ ہی سمجھتی اتنی تو میں اس کی باتوں میں آ گیا میں نے کہا کیا کام سیکھوں کہتے اور بھی مشین ہوتی وہ والا سیکھے میں نے جی ایک بندہ جا کے اسے استاد مان لیا بلیک واٹر تھا پورا کالا دھن اسے کہا جی مجھے سکھا اب وہ بے بے نمازی بےچارا اب میں اس کے پاس رہوں گا تو ظاہری بات ہے میری بھی میری بھی طبیعت ویسی ہو جائے گی میں بھی کبھی کبھار آیا کروں گا مسلم میں پھر عید والے دن میں میں کے اچانک سے نا اس بندے کا وہ جو مولوی تھا وہ مولوی تھا اس کا بڑا بھائی مولوی نہیں تھا ویسے بندہ تھا دین محبت رکھنے والا تھا وہاں سے سائیکل پہ گزرا اس نے اچانک دیکھے نا سائیکل کو ایسے چھلانگ لگائی آ گئے تو آپ لوگوں کا کام نہیں ہے وہی فن ہے وہ مولویوں کو گمراہ کر رہا تھا وہ ان پڑھ بندہ تھا سے واپس لیا پھر میں نے چھوڑ دیا میں نہیں گیا دوبارہ بھئی جب اوروں کو نہیں کہتے تو مولوی کو کیوں کہتے ہو تو مقصد ان کا مولوی کی خیر خائی نہیں ہے اچھا مولوی کی اتنی خیر خائی ہے تو مولوی کو چار پیسے دے خود اپنی طرف سے روپیہ نہیں دیتے کاپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جناب آپ سو روپیہ دے دیا پورا سال باتیں سناتے رہے مولوی صاحب فلاں دینے سو روپیہ دیا تھا آپ کو ہے کھال دی تھی قربانی کی کھا رہے ہیں صحیح مزے آ رہے ہیں آپ کو بتائیں ایسے تو بد دماغ ہے اور یہ چیزیں ساری مانگی یہ ہم پہ بھی اعتراض ہوتا ہے مولوی دال پیتے رہتے ہیں یا نہیں میں نے کہا یہ بنی اسرائیل کی پسندیدہ ڈش ہے تمہیں کیا پتا دال کے کیا مزے ہوتے ہیں اور دال دال جو ہے نا ایک دال کے بارے میں مسور کی دال کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے تو ہم جو ہے اب ہمیں صبر نہیں ہوتا اس پر رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ادنا چیز لے ہو اچھی چیز کے بدلے میں وہ تمہیں زور نہیں لگانا پڑتا محنت نہیں کرنی پڑتی ہوئے جناب کھیتی باڑی کرنے کے لیے ساگ اگانے کے لیے ککڑی اگانے کے لیے اور یہ چیزیں اگانے کے لیے لگے ہوئے تمہارے جوش جذبے یہ ہیں کہ ہم جناب خود اگائیں یہ کریں وہ کریں کریما کل صاحب السلام حضرت اماما ابو اماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں نے دیکھا گھر میں وہ ہل پڑے ہوئے تھے کیا پڑے ہوئے تھے ہل وہ بیلوں کے ساتھ پہلے چلاتے تھے اور لکڑی کیوں ہوتے تھے اکلے سامنے وہ دیکھے تو آکلے سامنے فرمایا جس گھر میں یہ داخل ہو جائیں گے نا وہاں ذلت آ جائے گی وہاں ذلت آ جائے گی یہ حضور کا فرمان وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آ اس وقت ایک امت تعمیر ہو رہی تھی امت تعمیر ہو رہی ہے جب جب ایسے وقت کے اندر بندہ ان کاموں میں پڑ جائے اور جہاد کا راستہ چھوڑ دے تعلیم امت کا زمانہ تعلیم امت کی جو مصروفیت ہے بہت بڑی وہ چھوڑ دے اور یہی کاموں میں پڑ رہے آپ خود اندازہ لگائیں جو بیچارے کسان ہوتے ہیں را دن ہل مٹی پھکے جناب وہ کیا الجھے ہوئے بال ان کے سارا دن یہی کام وہ بیچارے کبھی آپ نے دیکھا انہیں وقت نکال کے بیٹھے ہوں کبھی کہ؟ کہیں بھی جائیں گے ٹک کے نہیں بیٹھ سکیں گے بھگتے ہوئے بےچارے پیچھے آئیں گے وہ فلانے اس طرح کر دیں ہے یا نہیں ایسا کبھی ان کی حق کے لیے آواز نہیں نکلی ہاں جب پانی بہ جائے تو بشیر کو زور سے پکارتے بشیر پانی بنی یار ہے یا نہیں ایسا تو ان کی کیا زندگی ہے بےچارے دین کے بھی قریب نہیں ہے نمازیں تک نہیں پڑھتے کسان آپ ان کو دیکھ لیں کل ہی میں ایک پڑھ رہا تھا روایت نا تیس سال سر سا سامنے دیکھا شیطان پانچ گدھے لے کے جا رہا ہے پانچ گدھے لے کے جا رہا ہے تو ان پانچ گدھوں میں نا ابرما یہ کیا ہے سامان کیا جی یہ سامان بیچنے جا رہا ہوں میں کیا ہے اس میں اس نے ان میں سے ایک جو ہے نا وہ بتایا کہ اس پہ تکبر ہے میں یہ کسے دے کر توں اس نے کہا کسانوں کو دوں گا وہ جاٹن نہیں ہوتے ہاں پھٹی ہوئی دھوتی پہن کے بھی اکڑے ہوتے ہیں وہ قابو نہیں آ رہے ہوتے حال ان کا یہ ہوتا ہے تو رب تبارک ربت نے کیا ارشا فرمایا جی دیکھیں تو جو بندہ ان کاموں کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا وہ بھی بندہ جہاد سے رہ جاتا ہے بات بیان ہو رہی ہے سامنے اتا لدی ہوا لدی ہوا خیر میں بہتر چیز تمہیں مل رہی ہے بغیر زور لگائے مل رہی ہے بغیر بیلوں کو پکڑے مل رہی ہے بغیر حل جوتے مل رہی ہے تمہیں اتنا بغیر محنتیں مل رہی ہے تمہارے منہ تک پہنچ رہی ہے پھر بھی تم تنگ ہو حتی بتا کیا اے بے تو چلو پہلے تم پھر کسی شہر چلو شہر جانا تھا جہاد کے لیے یہ ساری تمہیں ساری چیزیں تمہیں ملیں گی آپ وہ چاہتے تھے کہ کھیتی باڑی کا ساگ دال کا بہانہ بنا کے جہاد سے رک جائیں موس علیہ السلام بھی ان کو ویسی بات کہہ رہے ہیں چلو پھر شہر تو پہنچو جو جو جو جو جو <سلام> آو چلو شہر تو پہنچو یہ تو کرو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی آگے کیا فرمایا, فرمایا تم ہر چیز تمہیں ملے گی جو تم مانگ رہے ہو آگے جی ایک اہم مسئلہ آ رہا ہے وہ ذرا بیان کرنا بھی ضروری ہے حضرت توجہ کے ساتھ سماج فرمائیں اللہ تعالیٰ نے میں بدوری بت علیہ مجلت المس ان پر ذلت اور غریبی مسلط کر دی گئی ضلت اور غریبی مسلط یہ مسلط ہوئی ہے کیا تک؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے ان پر پڑھتے رہے ہمارے علماء تیرہ سو سال کا کہیں ان کی حکومت نہیں ہوئی کہیں حکومت نہیں ہوئی لیکن اب آ کے جب ان کی حکومت قائم ہوئی پاکستان کے بننے کے بھی بعد پاکستان بننے کے بعد یہودی کے حکومت قائم ہوئی اسرائیل کے اندر یہ فلسطین کا ایک حصہ تھا یہ ایسی اس کی زمین ایسی جیسے پاکستان کا ایک ضلع ہے نا اتنی زمین ہے بس اس کی فلسطین چھوٹا سا ہے آدھا فلسطین جو ہے وہ ان کے ختم نہ لگا وہ فلسطینیوں کے پاس ال اسلام کے پاس تو آدھے پہ یہ قبضہ کر کے انہوں نے اسے اسرائیل بنا لیا اب یہ سوال پیدا ہوا بھائی مفسرین فرما رہے ہیں صحابہ فرما رہے ہیں کہ ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی تو یہ کیسے ہوا پھر؟ سمجھ آیا مسئلہ یہ کیسے ہو گیا ان کی تو حکومت کے غریبی ہے جہاں بھی رہیں گے ہاں کا سہارا بوڑھوں کو نہ مارا جائے ان کی عورتوں کو نہ مارا جائے ان کے بچوں کو نہ مارا جائے ان کے جو مذہبی تعلیم دینے والے لوگ ہیں انہیں بھی نہ مارا جائے ٹھیک ہے جی ان کو نہ مارنے یہ ربت بار کا سہارا بچا رہا دوسرا سہارا کیا اسکار. ہے یہ بہابل من الناس جو ہے <متحد> یہ اس اشکال کو دور کر رہا ہے جو اشکال یہ بارے دور تھا کہ رب نے قران میں فرمایا ان پر ذلت اور مسکینی غریبی اے مسلط کر دی گئی ہے اور یہ لوگ دی تو اپنی حکومت قائم کر چکے ہیں رب تبارک و نے کیا فرمایا میں یہ لوگوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں ذلت ہے ان پر لیکن لوگوں کا سہارا لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں تو انہوں نے امریکہ کا سہارا لے اپنی یہ ریاست قائم کی ہے اس کے دو جواب ہیں ایک بندہ شریف ہو اس کی بہت بڑی کوٹھی ہو اس کی کوٹھی پر دس بدماش آ کے ڈاکو آ کے قابض ہو جائیں اور بیٹھ جائیں اس غریب کو شریف بندے کو وہاں سے نکال دیں تو بتائیں اس کا قبضہ جو ہے وہ جائز مانا جائے گا یا حرام مانا جائے گا حرام ہی مانا جائے گا نا تو پھر ان کا جو قبضہ ہے وہاں پر یہ تو حرام ہی ہے یہ تو شرم جائز اور حلال ہی نہیں ہے یہ تو بدماشی کے طور پر وہاں بیٹھے ایک بات دوسری بات کہ ان کی جو حکومت قائم ہوئی ہے آج بھی یہ بھی پر کھڑی ہے امریکہ برطانیہ ان کے پیچھے ہے اگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے نیچے ان کی کوئی حکومت نہیں رہی انہوں نے یہودیوں کو لالا کے پوری دنیا سے یہاں آباد کیا اور ذلت ان پر ایسی چھائی کہ جرمن کا ایک بندہ اس نے ایسا قتل کیا لاکھوں لاکھ یہودی قتل کیا اس نے. یہ تھوڑے سے بچا لیے اس نے یہ بچا کے پتہ کیا کہا تھا اس نے اس نے کہا ان زلیوں کو میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والے لوگ مجھے ظالم نہ کہیں ان کی حرکتیں اور ان کی ضلع دیکھ کر یقین کر لیں کہ اس نے صحیح کیا تھا مجھ سے حس ظن زن رکھی یہ اس نے کہا تھا اور پورے جرمن کے اندر جب یہ یہودی وہاں رہتے تھے اب تو خیر وہاں ہی جمع ہو گیا سارے تل چھٹ وہیں جمع ہو گیا جب وہاں رہتے تھے وہاں پہ جرمنی کے ہر بندے نے دکان کے باہر بورڈ لگایا ہوا تھا میری دکان میں دو نہیں آ سکتے ایک کتا اور یہودی یہودی اور کتا یہ دو میری دکان میں داخل نہیں ہو سکتے آ یہودی کا ذکر کتے کے ساتھ ذلت ہے یا نہیں اتنا لوگ ذلت کی نگاہ سے انہیں دیکھتے تھے کہ لوگ دکانوں پہ دیکھتے تھے کتا اور یہودی یہاں نہیں آ سکتی اور یہ ضلیل ایسے ملحوس ہیں یہ جہاں بھی جاتے ہیں نا معیشت پر قبضہ کرتے ہیں سب سے پہلے اور معیشت پر قبضہ کیسے کرتے ہیں یہ ضلیل یہ لوگوں کو پیسے ادھار دیتے ہیں اور سود پہ دیتے ہیں سود پیسے دیتے ہیں اور جہاں بھی سود پیسے دیے لوگ جو ہے وہ ایسے ایسا ان کو سود دے دے کے کنگال ہونا شروع ہوئے لوگ زلیلوں نہ شروع ہوتے ہیں تو لوگ پھر ان کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں آج بھی ان زلیوں نے جو معیشت پر قبضہ کیا ہوا یہ سارا سود کی وجہ سے آج آرمی بینک پین ہی کا قبضہ ہے بینک بین کا, بین کا, بین کا قبضہ ہے لوگ کماتے ہیں یہ سارا کھا جاتے ہیں اور یہ بیوقوف تو پھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو جا کے اپنا پیسہ ان کے پاس رکھتے ہیں جن زلیلوں نے اپنی شریعت کا خ... لحاظ نہیں کیا اپنے نبیوں کا لحاظ نہیں کیا ہمارے لوگ ان کا ان... اتمار کرتے پھرتے ہیں دیکھیں جی رب تمہارے کو بارہ نے کیا ارشا فرمایا اور غریبی ایسی کہ یہودی کے پاس جتنے مرضی پیسے آ جائیں کبھی بھی شکر نہیں کرے گا غریبی ایسی چھائی ہے ان پر زلیلوں پر کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ جناب اب ہم سکھے ہو گئے ہیں اب ہم سکھ میں نہیں نہیں ربط کی طرف سے ان پر ذلت اور, اور مسکینی چھائی ہوئی ہے کہ کبھی بھی یہ جناب بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اب ہم جناب خوشحال ہوگا خوش ذلیل کے زلیل آل ہی رہیں گے جیسے بندہ بڑا امیر ہو جائے جی بڑا امیر ہو جائے امیر ہونے کے بعد بھی وہ بھوکھ ہوگا ایک ٹکا بھی جناب جی وہ جی جی اپنے بچوں بھی جی خرچ کرنے کے لیے بھی جی تیار نہ ہو تو بتائیں اس کے وہ پیسہ ہے پیسے تو ہے اس کے پاس لیکن ساتھ غریب بھی جی ہے مسکین بھی ہے یا نہیں ہاں ایسے بھوکے لوگ بھی بہت سارے ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق فرمائے یا دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا کہ ان پر پھر ذلت اور مسلط کر دی گئی وبا من اللہ فبایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کے مستحق ہو گئے اللہ کے غزب کے مستحق ہو گئے یکفرون بھی اللہ میں وجہ <lectins> یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے کافر تھے <مستان> وہ اور بیابی نبی غیر الحق وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو حق قتل کرتے اللہ تعالیٰ کی انبیاء کو نہ حق <مستان> قتل حضرت سیدنا اللہ شاہیہ علیہ السلام کو قتل کیا ہوں علیہ السلام کو قتل کیا ہوں اور نبیوں کو شہید کیا ہوں نے ایک دن میں ستر نبی شہید کر دیا ہوں بتائیں بے. ستر نبی ایک دن میں شہید کر دیے اور کو فانسی دینے لگے تھے، سولی لگے۔ میرے کو کو میرے بار انہوں نے حملہ کیا حضور کو شہید کرنے کے کے دیوار سائے میں تو اوپر سے کمرہ تھا نا کمرے کی چھت سے بڑی چٹان پھینکنے لگے تھے حضور پر. ایسے ہی، ایسے ہی انہوں نے وہاں سے ربطار ادھر ہی ہوئے تو ساتھ چٹان نیچے آ پڑی اور ایک مرتبہ آکر شام تبوک جب گئے نا تو ان کے منافق تھے یہودی تھے تھے منافق وہ چھپے ہوئے تھے ان میں آکر اشام تبوک گئے تو وہ بھی ساتھ وہ لئے تھے وہاں سے جب حضور واپس آنے لگے نا تو راستے میں آکر اشام کو رفتار نے اطلاع دی کہ حبیب ایسی ایسی بات ہے آپ کو یہ جب پہاڑی کے اوپر چڑھیں گے نا آپ کو وہاں سے گرا کر شہید کرنا چاہتے ہیں اکلے شام میں اپنے سیابی کو فرمایا کر دیکھو سب کو قیدوں کے نیچے جائیں کوئی اوپر نہ ہے دو سیابی حضور کے ساتھ تھے ایک آگے کے چل رہے تھے ایک پیچھے چل رہے تھے حضور کی سواری کے سب کو پیچھے کر دیے کر کچھ لوگ جو ہے رات کے وقت اس طرح کر کے اپنے منہ کو یہ پگڑیوں کے ساتھ اس طرح چھپائے ہوئے وہ, وہ بارہ لوگ تھے یا کتنے تھے وہ سارے لوگ جو ہے وہ پیچھے پیچھے جناب آ رہے کو وہاں سے دھکا دینے کے حضور کو وہاں سے گرا دیجیے تو یہ تو ایسے کمینے لوگ پیدشی جو کمینے ہوں تو ان پر تو ذلت چھانی چھانی رفت بار کو وطار نے ارشاں فرمایا ضالی کبھی میں وجہ یہ تھی کہ یہ نافرمان تھے اور یہ حد سے بڑھنے والے تھے نافرمان فرمان بھی تھے اور حد سے بڑھنے والے بھی تھے اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق تھا